What? Oh I وقال ان الله الله مولانا العالمين و على رسوله اللهم صل سلام بار پہ میرا شروع میں لرد صاحب گڑی مسجد Dr. Mullins uh, well, is میراج میں کرتی بہت سارے شا محانگ جم کروہ جشمئی نام ہے روح جیڑ کا نام دا. سبحان اللہ ہر روح بہت چکھ کا مطلب یہ کہ ہر روح نے جسم تو جدا ہوا یہ ہے بہت اور جس وقت روح نسم تو جدا کر رہا ہے اگر مومن تو لیکن اتنا ضرور ہے کہ مومنا بہت آپس کئی موومنٹ ایسے ہیں کہ جنہوں اللہ مبارک تعالی اختیار اور حیات کا جان کا پسند کر سونا ان جان پر نہ کر لوک مشہور ہے اگر تک سدر اسلام نے آب حیات کی تا کر کے اندر لمبی آب حیات دا ذکر تتاب نہیں آدی ہوں کو نہیں لگتا اصل گل یہ نہیں کیا حیات یہ دبا جو ہوا کہ اللہ تبارک باد اختیار دن پیاریا تو انہوں جہا آخلا یار آگے اتنے رحنا وہ سان کی بادشاہ اسلام نے اتنے رہنا پسند فرمایا السلام نے پسند سبحان اللہ حضرت دریش علیہ سبحان السلام اللہ سبحان اللہ نبی نے حضرت اللہ علیہ السلام جو رہنے کیڑا یاد اللہ اصل گل جو حد کی حدیث سے صحیح ہے وہ خارش نہیں بچاؤ اللہ تعالیٰ فرماؤ دا ہے میں کسی کام دیر نہیں کرتا لیکن اپنے پیارے بندے کی جان قدر کرنے دیر کرنا وہ پسند نہیں کرتا میں ان چیر دی جان نہیں کرس <laughs> <آمد laughs> پسند کرد میرا پھر میں جان پسند تو ہے جڑا وہ لیکن مطلب اللہ فرما میں دی مرضی خلاف نہیں کر سید عالم آپ نے زاد شریف نو بھی اختیار دیتا ہے حضرت موسا خلی اللہ علیہ السلام تسلیم جدو اسرائیل علیہ اسلام آئے نے جان کام کرنے چپیڑ مارو لال سمجھایا گیا حالانکہ اس وقت بھی اللہ تعالی نے لے کے بھیجا اس یہ مسلا سمجھا میرا فرشتہ میرا بھیجیا فرشتہ وہ بغیر مرضی تو اس کی مرضی تو. سبحان اللہ. جان قبل کرے کہ اگو نبی چپیڑ مار کے اخ کر دے اللہ مبارکباد ناراض نہیں ہوں سب یہ ہے کہ ان چیر کے اوپر آنا چاہیے یہ پاک پرور نگار ثابت کرنا کہ میرے ایسے بندے ہیں کہ میں دی بہت پسند شیر نہیں کرتا جنا چلو خود نہ کسی نے میرے پوچھا یار اللہ مالا شیر ہے بلند اتنا کہ ہر بندی سے پہلے بتا تیری پراندیش مطابق والا سو فائر کا وقت کا پتہ سہان اللہ جین المحوب اللہ تعالیٰ کون دے گا تصویر ہو جاؤ گے راضی ہو جاؤ ادھر بخاری شریف حیثیش اللہ تعالی پوچھتا ہے. دس جس نے رج گیا کیمپ کی خدمت دنیا چھ آنا چاہتا ہے میرے وہ ہار کے اللہ تعالی پرماتا ہونے کے روپ شریفات خودی مانے بڈیائی آخر چلا کر اپنی پہچان جس کی وجہ بندہ انتہائی نیاز مند بن جائے نیاز مند بن جناب پسند نہیں کرتا میں دشمن اپنے آپ کا میں کھنا سبحان اللہ سہان اللہ کرنا میں تیرو راضی کر رہا تھی جی میں کرے میں سبحان اللہ سلام پہلے نے اللہ بندو کی بندیا تو بے نیاد ہونے کی بندیا تو بندہ بے پرواہ بے یاد ہو جائے نا نے یہ بن گیا یہ نیاد مسکر اللہ تعالی نمستے بندہ سوچنے میں سارا خوش آپ پورا بندہ جی کسی کا گلام ہو سونا میرے کو روٹی دے میران شا دے میرے فلانشا دے نہ رکھے یہ سدما تازی رکھنے کی کوشش کرے جو بھی ارام اکرام کرنا اپنے رکیے آخر سبحان اللہ تعالی کا جس نے بندگی کامل ہوتا ہے نا اس وقت اللہ تعالیٰ فرما ہے نہیں ہوں تیرو کی دیا سہ سات مانک تع تو پوچھ پوچھ جان خرچ کرنی ہوش کی سبحان اللہ جی کئی کم ہوتے جی سولہ رب العالمین پتہ نہیں اگے پھر رال ہی بڑے ڈونگے اک بار اس مقام کی گل کی خودی گو کر خدا نے صرف پوچھے پتا رد شریف لا جنا چل <سؤال> اپنے سنا اچھا چر جان دیکھا موت دی دی جو سجنا میرا سمپیاد ہے نبیاں ایک, سید ایک, ایک اه آه سبحان اللہ خصوصیت اللہ تعالی نے روح جسم شریف عرش آلم تک پہنچایا سو نبی صلی اللہ ہو تعالا لہو سوچتا سا یا کوئی حوالہ بھی لپنا کہ نہیں ہاں شاید شادی بزرگا مال دیا کتاباں ملتا سا لیکن ایک بہت سی مہنگے ہوئے یعنی کتاب لکھا نام مجبے کا نام کوئی تین ساڈے جی. تی مدد گل شامل ہے اپنے روح کے جسم شریف کے کے روح جسم تالو نے بھروایا شبہ نل أسرى بعبطه ليلاً من المسجد الحرامي من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو الصمي والبسطين آپ دو میں آپ شبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جم ہوجیبو غریب ہو جائے بند آخری اگلا کر خواب جنہیں کی گل ہوتی جے میں آپ کئی حضرات کا کہا جاتا خواب کی ہوتی اللہ تعالی سبحان اللذین فرماؤ گا اللہ پیا ابو عبد ہی پہ تر خالی روح شریف سبحان اللہ عرش اے نبی سونے دا ہے ہاں نبی رو لیکن روح شریف کا اللہ سونے نبی سنگا ہو سنب روح مال جسم کا میراج کرایا ہوں ایتھے تک کی گل سمجھ ہے لیکن اگلی گل اجیب ہے اللہ والیب اللہ. اللہ. اللہ جی ہوں دی. اللہ بندیاں بھی نصیب ہوں دی. لیکن توجہ فرما اختیار دے آخت اور اگر اپنے آپ فقیر اپنی روح نوتے لے جاوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ! اللہ. جہان اللہ بولا شریف ہاں اللہ وحدہ الال شریف میں اترا جہان کلندر اقبال فرمو ہے اقبال فرمؤ سبحان اللہ روحان اللہ سول اللہ سور اللہ سبق ملا سبک ملا مصطفیٰ سے مجھے سبحان اللہ سبق سبحان اللہ ملا ہے میراج مصطفیٰ سے مجھے سبحان اللہ عالم بشریت کی سط میں ہے جی نبی سونے کے میرا مطالعہ کرنا میری آسمان کا جہان بھی اسے بچل سونے نمی ساسلام سگن لا والا جب اتنے گئے ہیں دروازہ کڑکایا فرشتے نے بہت امین نے کا دروازہ ہے اللہ عجیب گاڑی دے, دے رہن والے سن جبری لائے ہاں نے دروازہ کل کی محمد جس نے محمد دروازے پہلی گل دس رہی پوچھتے جب سچ سے پوچھتے نے جیبری لیکن اگر ایسا دسنا چاہنے ہیں اتنا جہان اسے محمد محمد کی قمت واسطے بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب وہ ایسا ہی لے پھر پوچھتے نہیں تم یاد کے جائلب تاکہ تم معلوم و میں دگ لوں کے محمد باخ اللہ نے سدایا وہ آپ نے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سدائے ہے، سونا فیل آئے نہیں آئے وقت تبجو اللہ کا بے راج کہ جی اور اس گل یعنی موافقت ہو گئی موت میراج یعنی روح اتر بھی نکلی روح فرشتے اس یہ میراجاڑ کے روح نرشتہ نہیں کھا سا روح سارے دنیا ہر چیز کو خود کٹنا پہان سہانے روح نٹنا پٹنا پہل میں آپ خواہش روہ جدا کر رہا روح دنیا کو بے نیاد ہوگی تعینات کو بے نیاد ہو گئی رب سبحان اللہ اتنا کامل ہو گئی میں صرف جاننا سبحان اللہ رب واہ شریف پولا اس کا یہ حال جد ویخ میرے تو کوئی شہ بھی نہیں منگتا سبحان اللہ کرنے میرا کرم گار ہو جی سگداد جن بگلا دی اللہ جی زمین دن جگ کم کرتے کم کر دیا کردیا دوسرا مارا چاندی آئی تیسرا ماریا لال موتی جواہر اور مار اس شہر نہیں میں اس مقام دنیا کو بے یاد ہو گیا مالک <سؤال> کی بندگی اچام ہو گیا روح ہر پاسوں کٹی گئی ہر سجنا <سؤال> ادر <سؤال> کٹے تے بھاوے نا کٹے فقیر فکیر اپنے آپ کتی پھر یہ آسمان تے پاؤں جاندے کسے دی دوسرے تے پاؤں جاندی ہے کسے دی تیسرے تے پاؤں جاندی اے اوں روز کردا کردا گوسپاپ مڑ کے نہیں ہوتے اے سارے ادم کروں جا پاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاکیں اب جا یار او سی اللہ سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ بزرگوں نے کتابیں مستی اللہ جناب نام دیکھا سبحان اللہ بھائی جی گسامی باجی سبحان اللہ جاؤ سبحان اللہ اللہ اللہ سو کتے گر جو جڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جی شام کی آتی ہے سے سبحان اللہ سجدہ کرتی ہے سہر سبحان جس کو اللہ ہے آج کار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رہ لکھ ہے کے لیے فری وہ یج ہمت کے لیے انش है ہے یہ مسلمان سے میرا ج اقبال فرمو شام تارا چڑھتا ہے مغرب ستارہ چمکتا ہے مگر والے پاس شام اقبال فرما اگر اتو آواز آتی ہے ستارہ آواز دن کی آواز د بولن بارے کرنا چاہے ستارا فرما وی آخ آنے نبی کی ایسی عظی رات پچھلیاں راتا جبرا ہوں گا رات اللہ پچھلیا نا اللہ راتوں کی راتے رات مگر اتنا عظیم رات صبح در چند اس سجدہ ہے جو ستارا میں لے کی مطلب اکھے ایک قدم ارش بوڑا ہمت والے ایک قدم مطلب جی صرف اپنی طریقے ہمت اپنی جا اپنا روحانی زور لو ہر پاس دل تک نمبر توجے چکن فکیم سویا سبحان اللہ حکبر سبحان اللہ، سبحان اللہ. اکترے ہو پھر پڑنا شے نو سمجھ اکثر میرے ستارے نواندان سے آتی ہے افغرے شان سے آتی ہے فرد سے سب کا کرتی ہے سب جس کو وہ ہے آج کی سبحان اللہ وہ اللہ اللہ سفر, عرش سفر، سبحان نہیں پر بندے دن ہمت والے لہ لک گام بابا ہے بابا ہمت کے لیے عرش پری سانت ہے ہمت کے لیے عرش پری اللہ <سؤال> ہرائے تحقیق گزرے امد محمدیہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب اہم کا دنیا کو بے لیاز کرنا رب دیا بنا ہوا میرا ایک کام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالی نے روح رو جسم دل چلاؤ تقریر کر دی اللہ تعالی اللہ یعنی کر فقیر فکیل روح جسم بھی چلا, بھی دے دے دے چلا رہی سبحان اللہ. کیا بات ہے دیوار بیوار چلا لینی مسجد کہڑی ہوتی ہے مبارکباد لیکن اس مقام کو لیا خاص کنیا کو بے نیاد لیا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنوب ساڈا جو تم بات سبحان all? اللہ تو سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارا جو چمکا فرم سو کافی منش کے سبق रिवायत की फा मेरे मोबाइल के अंदर चल जाती है रिवायत बनो قلل مساجل <سؤال> روایت <براہ> <براہ> جلو میں بیٹھا بینش ارش میں پوچھنا فرشتے تو خوراک ہے نہیں، کوئی نہیں، پوچھ ایک پھر، کی تھی، اوپر جی دنیا ہر وقت اللہ دی یاد کے اندر مصروفی بہو دل <سؤال> مسجد لٹکیا رکھا سڑک جانا سر آپ کا دل اتنے لگتا سم دنیا کرنا سل مسجد لگتا سب نو اس طرح کا نہیں بولیا جی وجہ اگلے یہ نو گار بندہ کٹ کی مطلب کسی وزار بندہ والدین نہیں تاکہ اپنے والنانے نہ کبھی اس طرحمتا نظر ہمیشہ مضرو رہی دل مسجد لال کیا رکھا سر لینی سکتا مت میرے والدین کی کوئی بےزتی کرے سونا منی فرما اللہ کا پیارا سی میں محمد نے میرا احتیاط چھپیاں معلوم ہوا کلنگ اقبال سب فرمائر سبق ملا صفاس مجھے سبق ملا میرا نے مستفاس مجھے سبق ملا مصطفیٰ سبجے سبجے مصطفیٰ ہے میرا مستفا سے مجھے میرے بشری کزت میں ہے زمین سے رہ آہا سبحان <تصفيق> اللہ ہویا جان دا طریقہ اوتے جان دا ایک صحیح طریقہ ہے اے تے سبحان تو تھلے کھڑے بیٹھ جاندے نے محمدی طریقہ اپنارے تے آسمان کتے عرش تے جا پاں سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ محمد شبیر صاحب بتائیں محمد رضا صاحب जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह चिश्ती साहब जिंदाबाद पीर मुर्शद हजरत ख्वाजा सिद्दीक मोहम्मद चिश्ती साहब जिंदाबाद आला मौलाना मुक़्ी फज़ले हम चिश्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद शेर ए अली सुंदर जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नूर नूर جس بشری چھپایا اگر نور حقیقت بنائیے رکھا ناج تو پیار کسمت ن گو نے وہ چیزاں ضرور پیدا کر مخلوق کو اللہ کیوں کہ مخلوق کا بھوکا فکیل نہیں پانی سلندر ایک بار اللہ فرمایا نو جی کو بہار کی میں بال فروانا ڈھونڈو کی تجلی پے کہ کی پایا میں اس دن میں میرے راجل वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जादुदा भुखानी सुभान अल्लाह राबूदा भुखानी सुभान अल्लाह क्या बात है ये यादव रब्बे बढ़ते हर शै बढ़ते सुभान अल्लाह वाह सुभान अल्लाह तेल में छोड़ो रे बराबर हां सुभान अल्लाह तेल में छोड़ो रे बराबर جہان جو پشو بنا پائے فرشتے آن کے جڑی روح کڈنی پہ ببھی سی قرآن پڑھنا تھوڑا واج کیوں کہ قرآن مبارک ہوتا ہے روح آتی ہے اللہ جانور چیز جاندار بندے دل پہ ہونا چاہیے بابو سرکار نماز پڑھتے ہیں آپ فرما دے کا اللہ یہ دولت نشیب مفتی فرمانے کبھی روتے نہیں مسلمان بات کرا ہے کرم فرمائی راتی چھوتے کھادیں ارش راتوں میں پہنچے ہے ن اس کو بھی ہارے چالی ہزار کرچے اچھا پیارے اللہ دیا بندیا معلوم یا اللہ والی میراج ہے صرف روہ نام اتنے پہنچا دے دنیا تو کٹیا یہ روح کا میرا اللہ. اے اللہ اور اے جس مدد یہ ہوا یا ہوا جہاں والے نے دنیا میں اے ہوئی دے اللہ حضر کا اگر دی کا میرا سب نہ ہوتا دوسرے بچارے صحیح راج کرونی سیٹا ہوتا ہے یہ صرف سوتے فقیر نے شیر پانی مر گئے یہ راج ہوتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سونا سبحان اللہ بہت ہر سبحان سبحان اللہ اللہ کیا بات کیا بات جان ہوتے گئی لیکن فرشتہ لے گیا اپنے آپ ہی جان سوالے کا in the park subhanallah subhanallah